اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے اور اس کے سواجن کو پوچھتے ہیں وہ کچھ فیصلہ ناؤ کرتے بے شک اللہ ہی سنتا اور دیکھتا ہے